نہ رب میرا ذکر کرنا یعنی مجھے یاد کرنا اندر رب کا اپنے اس بادشاہ کے پاس جب جاؤ تو انسا شیتان بلا دیا اس چھوٹنے والے کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے اس سردار کے سامنے بس ٹھہرا رہ گیا قید میں سات سال پورے بزا سمینا چند سال سات سال پورے ٹھہرا رہ گیا اس کو صرف اگر وہ یاد کرتا اور پہلے جا کے بتلا دیتا تو ہو سکتا ہے بادشاہ کہتا یار ایسا دنا آدمی ہے تو جلدی اس کو لے ادھر مگر اس کو یاد نہ رہا اس لیے وہ سات سال تقریبا رہنا پڑ گیا یوسف علیہ السلام کو قید کی وکال اللہ کو یہ چھٹا حال آ گیا اور کہنے لگا بادشاہ مجھے خواب آ گیا لو جی یہ تو یہ اے پہلے ان کو آیا تھا اب اس بادشاہ کو بھی آ گیا ان میں دیکھتا ہوں خواب میں سات گائے ہیں سمان موٹی گائیں یا کو ان کو کھائے جا رہی ہیں سات گائیں جو دبلی ہیں وہ سب سات سٹے ہیں سبز رنگ کے اور دوسرے خوش کہیں اب یہ بتاؤ یا یو ہل مالا میرے افتولی مجھے بتاؤ میرے خواب کے معاملے میں انکون تم لڑ یا تابور اگر تم میرے خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے سات گائیں دیکھی ہیں موٹی گائیں جو ہیں وہ نہیں کھاتی الٹا دبلی گائیں موٹیوں کو کھائے جا رہی ہیں اور پھر میں نے سات س دیکھے ہیں سات سٹے بالکل تر اور سبز ہیں اور سات جو ہیں تو وہ خوشک ہیں اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے جواب میں کہا کیا کالو اذا کہنے لگے یہ پریشان قسم کے پرا گندا خیال ہے ہم نہیں ایسے معمولی لوگ کہ تعویل کرتے پھریں پرا گندا قسم کے خیالوں کے حالات جاننے کا ہم چوٹی کے خواب کی تعبیر کرتے ہیں یہ تو معمولی قسم کا ہے چٹکی کا اس لیے اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہم تو بادشاہ ہائی کورٹ کے وکیل یہاں سیول کے وکیل نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی عدالتوں کوٹ شاہ جی کیوں کہنے لگا چون پوتالیس کے یاد کیا اس نے ایک مدت کے بعد امت کمانا یہاں مدت ودا کار باد امت کیونکہ یاد کیا تھا اس نے بعد مدت کے کیا کہنے لگا او یار او ہو میں خبر دوں تم کو اس خواب کے انجام کی میں خبر لا دیتا ہوں فار مجھے بھیجو نا پھر سرا اس وقت انہوں نے کہا کس طرح بھیجے او جی بادشاہ جیل میں ایک ایسا آدمی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی چاہتا کہ آدمی ہمیشہ اس کے سامنے ہی بیٹھا رہے اس کی باتیں سنتا رہے اتنا اضل کا عالم فاضل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں بات چاہ پہلے مجھے ہمیں یاد نہیں رہا او ہوئی انہوں نے کہا جا جا بک بک نکر جان لے آپ بلکہ جا کے اس کو خواب بتا دے بادشاہ کا کہ بادشاہ کو خواب یہ آیا اب دور کے آیا کہنے لگا یوسف و یو سیکو بھول کر بھی جھوٹ نہ بولنے والا یوسف افتنا ہمیں فتوا دے کھول دے ہماری گرا سات گائیں ہیں موٹی کھائے جا رہی ہیں ان کو سات گائیں دبلی اور سات سٹے ہیں سبز رنگ کے اور سات جو ہیں خوشکے سے دو دفعہ لا اللہ ہے دو دفعہ اس لیے مانا کس طرح کرنا کیا؟ امید ہے لالی امید ہے آپ مجھے جواب دیں گے اور میں جواب لے کر لوٹوں گا لوگوں کی طرف اس طبقوں پر کہ وہ بھی جان لیں گے لالی آپ مجھے جواب دیں گے جواب ملنے پر امید ہے کہ میں جواب لے کر لوٹوں لوگوں کی طرف اور ان کو جا کے کہوں پھر امید ہے اس امید پر لوٹوں اللہ تاکہ وہ بھی جان لیں اس کی تعبیر کو اچھا کالا تزر صبر سے اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا سات سال مسلسل تم کھیتی باڑی کرو گے وہ جو ہے نا سات سٹے جو سبز وہ سات سال تمہاری سبزیات نباتات انگوریاں لیلہاتے ہوئے کھیت آئیں گے سات سات فما ہسد تم پس جو کچھ کاٹو تم اس کو چھوڑ دو اس کو ان کی سٹوں میں اسی سٹیوں سمیت ان کو دفن کر دو مگر وہ تھوڑا جو کچھ ایک سال میں تم کھا سکو باقی غلہ جو ہے نا سٹیوں کے اندر اس کی گہائی نہیں کرنے تھریشر وغیرہ لگانے کی وہاں ضرورت نہیں اسی حالت میں اس سٹوں والی اس گندم کو کھیت کو اسی طرح محفوظ اکٹھا کر کے رکھ دو تھوڑی مقدار میں گہائی کر لو جو کھاؤ گے مما تا کلون جو کھانی ہے باقی جمع کر کے رکھ دو یاتی پھر آئیں گے اس کے بعد سات سال سخت قط کے سب ان شداد ان سات سال سخت سالی کے آئیں گے یاکلنا پورے وہ سات سال کھا جائیں گے وہ غلہ رکھا ہوا جو پہلے تم نے سانپ کے رکھا تھا ان سات سالوں کے لیے الا کلی تو سینون مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم محفوظ کرو گے باقی سارا سانپ کے رکھا ہوا غلہ وہ سات سالوں والا کہا تو ان کو کھا جائے گا صرف تھوڑی مقدار میں بچ جائے گا مما تو جس کو تم محفوظ کر لو <تصفح> سیاتی پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال جس میں یغا سننا سو بارش پلائے جائیں گے لوگ یا سینون اور اس میں پھر شراب بھی نچوڑ نچوڑ کے پیئیں گے پی پی کے دت ہو جائیں گے اتنی فرت اور خوشی آ جائے گی یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر جا کے بتاؤ اپنے بادشاہ کو وہ دوڑ گئے جب انہوں نے بتایا تو بادشاہ کے تو چھکے چھوٹ گئے کہنے لگا تو لے آؤ ایسے آدمی کو جلدی لے آؤ وہ کیوں وہاں پڑا ہوا ہے فلما جا الرسول اور رسول جب آ گیا اس کے پاس رسول ایلچی تو کہنے لگا ارجے الا رب چل دفعو جا۔ میں نہیں آؤں گا ارجلا ربے کا لوٹ جا اپنے اس رب کی طرف اور اس سے پہلے پوچھ ما بال نسبت اللہ تی حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے جان بوجھ کر کاٹ دیئے تھے اپنے ہاتھ پہلے ان سے حقیقت حال کا پتا لگائے ورنہ میں نہیں آ سکتا ادھر ربی بے قید ہند میرا رب جو ہے وہ ان کے مکر کو خوب جانتا ہے بادشاہ نے بلوا جا بلاؤ سب کاروں کو ادھر آ جاؤ سب خترانیاں آ گئیاں ہاں ڈمک ڈھمک کرتی کرتی پتہ نہیں آج بادشاہ کیا کہتا ہے جب آئیے نا تو بادشاہ نے کیا ماں ختم کم کیا تم نے یو سفر اسلام کے ساتھ انہوں نے سمجھا پاد تمام کے نکل گئے وہ سمجھ گئی بھائی شک نہیں سارے واقعہ کا پتہ اس بادشاہ کو لگ چکا ہے اس لیے تو یہ دڑکا دے کے پوچھ رہا ہے. ورنہ اسے تو چاہیے تھا کہتا ہاں جی وہ بیو بی جی. بی بی سیتو جی. سیتو لانی جی بی بی راجیو گاندھی جی کھلانی جی تو جو ہے وہ کیسے وہ و... کیسے ہوا وہ واقعہ جو وہ ایک و... نہیں یہ کہتا ماں ختم و کرنا کیا کیا تھا تم نے حقیقت بتاؤ جلدی بتاؤ کیا حال ہے حقیقت حال کیا ہے ما وہ جس وقت میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جس وقت تم تمام نرل کے ڈورے ڈالے تھے اور مانگا تھا تم نے یوسف سے اپنی اس کی جان کو بتاؤ سچ سچ کیا وہ ہا ہاشا اللہ کی پناہ ماہسو ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے اس پر کوئی بری بریشاہ ہم تو بالکل سمجھتے ہیں کہ وہ بے کشور بالکل بےکشور العزیز وہ امراط العزیز جس کو یہ کہتے ہیں نا کون تھی ذلیقہ وہ بھی پیچھے پیچھے عورتوں کے ساتھ چلی گئی تھی کہ جو بادشاہ بلا رہا ہے نا معاملہ کوئی عجیب سا لگتا ہے میں پیچھے نہ رہ جاؤں کہیں جہاں کے سارا معاملہ میرے اوپر ہی نہ الکا ہے۔ پیچھے چلی گئی نا ڈلی جتنا۔ جب وہ کتار کے ساتھ کھڑی تھیں، ان کی پچھلی سائیڈ پہ کھڑی ہو گئے۔ جب ان تمام نے کہا نا مال منعلم انسو، ہمیں تو آج تک اس پہ ایک بال کے بیسویں حصے جتنا بھی کسور نہیں معلوم ہوا۔ اُس وقت وہ سہر آگے کر کے کہتا ہے نہیں لگی، اَلَا نَحَسَسَ الْحَقِّ اب تو حق کھول کے آ گیا میں بھی اب نعرہ مارتی ہوں آنا راوت ہوں میں نے مطالبہ جناب کیا تھا وہ لمن ساد <السَّادقِين> میں جھوٹی ہوں وہ تو بالکل سچا ہی سچا یہ اس نے کہہ دی یہ جملہ موترزہ تھا سے پہلے ہوتی یہ کلام تو یہ کلام علت غائی بنتی علت مگر اب ہے نا کار روائی اور تحقیق کے بعد اب یہ خود غائت بن گئی ہے علت غائی نہیں اب خود کہہ رہے ہیں میں نے یہ صرف اس لیے تحقیق پہلے کروائی تھی تاکہ جان لے وہ عزیز مصر کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی اس کی پیٹ پیچھے کیوں؟ ان اللہ لا کیونکہ اللہ پاک نہیں کامیاب کرتا چال خیانت کرنے والوں کی خیانت کرنے والوں کی چالوں کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا مما ابر نفسی نماز پڑھو گے یوسف اللہ نے فرمایا پھر فر مجھے وزیر خزانہ بنا دو ایج علمی اللہ الارض میں خوب نگرانی کروں گا اور وزارت جگہ نا نا بٹن دا دل جبارہ بٹن ہمارا قانون ہے کہ ہم پہنچاتے چاہتے ہیں اور ہم مخلص لوگوں کی <اح> مزدوری کبھی ضائع نہیں کیا کرتے رہ گیا مزدوری آخر کی بچ بچ کے رہنے والے زندگی اختیار کرتے ہیں وجہ اخوت یوسفا اور آ گئے بھائی یوسف کے پس داخل ہوئے اوپر اس کر فارافاہم اس نے ان کو پہنچان لیا اس حال میں کہ وہ اس کو پہچاننے والے نہیں تھے ان کے نزدیک تو وہ انجان تھا مگر یوسف نے پہچان لیا جب کہ تیار کر دیا ان کو ان کا سامان وغیرہ تو جاتے ہوئے ان کو کہا بھائی ای تو تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہے تو کہنے لگے پھر اپنے باپ سے مانگ کے اپنا بھائی یہاں میرے پاس لے آنا اللہ ترا نہ انہیں اوفل کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پورا پورا غلہ بھی تمہیں دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازوں میں سے ہوں بس اگر تم نہیں لے آؤ گے نا اس کو میری طرف تو پھر کوئی غلہ نہیں تمہارے نزدیک میرے کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ تم جھوٹ کہتے ہو ترا بھائی وہی دوسرا کوئی نہیں ہے صرف ڈٹ بازی کر کے اور تم غلہ زیادہ لے جاتے ہو اگر یہ حقیقت ہے تو اس کو لے آؤ ہم دیکھیں کہ واقعی وہ تمہارا بھائی ایک پیچھے چھوڑ کے آئے موجود ہے غلط رب پھر میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرنا تم جو کہتے ہو کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے سنورا اب و ان قریب مانگیں گے جا کے اس کو اپنے باپ سے اور ہم ضرور یہ کر کے رہیں گے اس وقت کہا اپنے جوانوں کو لفتیاں نہیں بنا دو ان کی جتنے پیسے ہیں نا پونجی ان کے سامان میں واپس رکھ دو ل الحم یار فون ممکن ہے کہ وہ اس کو پہچان لیں جب اپنے گھر واپس لوٹیں اور پھر پہچان کر بہت ممکن ہے کہ وہ واپس دوبارہ آئیں ادھر ل اللہ یہ دو لالے ہیں پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ پہلا لاللہ جو ہے یہ دونوں چیزوں پہ داخل ہے یار پر بھی اور رج اولا ابھی پر بھی معرفت اور رجعت دونوں پہ داخل ہے پہلا اللہ دوسرا اللہ جو ہے صرف پہلے کی تاکید کے لیے ہے معنی یوں ہوگا کہ ڈال دو ان کی پونجی ان کے سامان میں بہت ممکن ہے کہ پھر اس جان کے جب وہ گھر واپس لوٹے ہیں تو پہچان کر بہت ممکن ہے کہ پھر دوبارہ لوٹ کے آئیں واپس لم یار پس جب کے وہ لوٹ کے گئے اپنے باپ کی طرف کہنے لگے او ابا ہمارا مون منل ہم سے تو وہ غلط روک دیا گیا بھائی کو نقت غلہ لیں گے اور اس کی خوب حفاظت کریں گے <تصفح> وہ فرمانے لگے اچھا کیا اعتبار کروں تم پہ اس کے متعلق اسی طرح جس طرح, جس طرح کے امن تو کم جس طرح اعتبار کیا تھا میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں پہلے اسی طرح اعتبار کروں تم پہ اچھا یار فلاح و خیرون حافظہ اللہ بہترین نگران کرنے, نگرانی کرنے والا ہے وہ ارحم الرحمین اور جب کہ کھولا انہوں نے سامان اپنا تو پایا اپنے پیسوں کو واپس کیے گئے تھے ان کی طرف کہنے لگے ہائیں ابا ہمارے ماں نب اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے ماں نب گئی حاضی بزا نہ یہ ہماری رقم ہے پونجی ہماری جو واپس کر دی گی ہماری طرف وہ نمیر و کھانا لائیں گے گھر والوں کے لیے وہ نحفظ و اور اپنے بھائی کو محفوظ رکھیں گے اور ایک بار اونٹ کا غلہ مفت زیادہ بھی مل جائے گا وہ نژداد و قائل کا لبیر ظال کا یسیر اور یہ غلہ جو ہے ایک اونٹ کا یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے قالن اور سلہ ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو ساتھ تمہارے ہتھا کہ مجھے پکا دو اللہ کے نام پر کہ ضرور لے آؤ گے اس کو تم میرے پاس ہاں بجو اس صورت کے کہ کہیں گیرے میں ڈال دیے جاؤ تو کہیں مصیبت کے اندر کوئی سارے ہی پھنس جاؤ تو الگ بات ہے ورنہ یہ پکا وعدہ کرو کہ ہم اس کو لے آئیں گے پس جب کہ دیا انہوں نے اس کو پکا وعدہ اس وقت حضرت یاقوب نے فرمایا اللہ اللہ ماں نقول وکیل ہمارا تمہارا وکیل صرف اللہ ہی ہے جب وہ چلنے لگے تو کہنے لگے اے میرے بچے نہ داخل ہونا ایک دروازے سے داخل ہونا مختلف دروازے سے کوئی کسی دروازے سے داخل ہو دوسرا بھائی دوسرے دروازے سے اور نہیں کام آ سکتا میں تمہارے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی اتار کرنا پاولیاں کرنا خیرنا ہما اوگنی میں نہیں کام آؤں گا میں تمہارے اللہ کی طرف سے کچھ بھی ان حکم اللہ لہ کیوں کہ تکوینی یا تشریعی فیصلے تو صرف اللہ کے لیے ہیں انل حکم اللہ حکم عام ہے اور پھر حسر کے ساتھ ہے نا حسر کا تقاضا یہی ہے تکوینی فیصلہ ہو یا تشریعی فیصلہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ توقل تو اسی پہ میرا بھروسہ ہے اور توقع رکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اسی پر توقع رکھے ولمبا داخلو من حیثمر ہوم ابو ہو اب جبکہ وہ داخل ہو گئے اس حیثیت سے جس طرح کے حکم کیا تھا ان کو ان کے ماں من ناگنی اب یہاں سوال یہ ہوتا تھا کہ باپ نے بھی وسیعت کی اور بیٹوں نے بھی اس وسیعت پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح دروازوں کے اندر داخل ہونا شروع کیا جس طرح باپ نے کہا تھا مگر باپ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وہ ماں اگنی ان کو من اللہ ہے من شہ جب یہ کر دیا تھا تو پھر وہ الفاظ کہے کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ لا تد من با بن جب انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ ماں اگنی ان کو من اللہ من شین تو پھر انہوں نے کہا کیوں اس کا جواب یہ ہے واقعی نہیں تھا وہ کام آنے والا ان کے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی مگر کہا کیوں اللہ جتنفی نفس یاقوب اکزا مگر ظاہر کر دیا انہوں نے ایک اپنی خواہش کو صرف اپنی خواہش کو ظاہر کر دیا جو یاقوب کے نفس کے اندر تھی اس اپنی خواہش کو پورا کر دیا ورنہ وہ خوب جانتا تھا پہلے کہہ بھی چکا تھا اور جانتا بھی تھا کہ اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی چھڑانے والا اس سے نہیں ہے اور یہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے کیوں انہو لزو علم لما علم نہ ہو بہت بڑا چوٹی کا عالم تھا چونکہ ہم نے اس کو خود علم دیا ہوا تھا یہ کون سا علم کہ اسباب پر بھی نظر ہو اور مسب السباب پر بھی نظر ہو اس لیے وہ بالکل ایسا متوقل نہیں تھا جو جاہل قسم کے متوقع ہوتے ہیں کہ اسباب کو سیرے سے ہاتھ سے ہی چھوڑ دیرے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے ہاں بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ خود اللہ کریم خود کھلائے گا پلائے گا ہمیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہوتے ہیں حضرت نے اس لیے یہ اپنی خواہش ظاہر کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جن اسباب کو اللہ نے بنایا ہے ان اسباب کا خیال بھی کرنا چاہیے اگرچہ مؤثر کون ہے اللہ کی ذات شاہ عبد العزیز محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ جا رہے تھے نا اور گھوڑے پہ سوار تھے بڑا چوٹی کا محدث تھا ولی اللہ بھی تھا خاندانی لحاظ سے بھی بڑا آدمی تھا بہرحال تو اسی مذہب والے دو آدمی ایک بیری کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اس کو جس کو وہدی مذہب کہتے ہیں اسباب کو استعمال نہیں کرنا بغیر اسباب کے خود بخود اللہ کریم جو ہے وہ کھلاتا ہے پلاتا اپنے ہاتھ سے بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا تو گزر رہے تھے دونوں جاگ رہے تھے سوئے ہوئے تو نہیں تھے ایک نے اشارہ کیا شاہ عبد العزیز محدس کی طرف بھائی ادھر آؤ وہ بہرل سڑک چھوڑ کے نیچے اتر آئے اس ان کے پاس آئے گھوڑے پہ سوار ہونے کی حالت میں پوچھا کیا کہتے ہو تو اس نے کہا جو او او او اشارہ کے ساتھ بلا رہا تھا نا اس نے کہا میرے سینے پہ بیڑ پر ہے یہ نیچے اترا گھوڑے سے اٹھا کے میرے منہ میں ڈال اسماب کے وہ کائل نہیں تھے بھائی اپنا ہاتھ جتنے ہے اس کو نہیں لانا تو شابید نے کہا بھائی لانا ہو تجھ پہ بھی اور تیرے باپ پر بھی اور ساتھ والے پر بھی okay. وہ جو حرامی ساتھ پڑا ہے وہ کیوں نہیں اٹھا کے بیڑ تیرے منہ میں ڈالتا وہ بول پڑا اس نے کہا میں کیوں اٹھاؤں کل میرے منہ میں کتا پیشاب کرتا رہا ہے اس نے نہیں اس کو بھگایا میں آج بیر کس طرح اٹھاتے <laughs> یعنی اسباب استعمال نہیں کرنے جو اللہ نے خود دیے ہیں نا وہ اسباب استعمال نہیں کرنے یہ جو ڈٹ باز صوفی ہوتے ہیں نا یہی کچھ کہتے ہیں ہمیں خود اللہ کھلاتا پلاتا ہے حالانکہ تین تین خرکوں جتنا بیٹھ کے اندر کھانے میں یہ کھا لیتے ہیں آئی سمجھ یا کو اسے اللہ کریم ہے ان نہ علم بہت بڑے اونچے علم والا تھا آدمی تاکہ اسباب بھی ہاتھ سے نہ جائیں اور مسبب الاسباب بھی اپنے مقام پر رہے اب رہا یہ سوال کہ حضرت نے یہ کیوں ان کو کہا بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہا تھا ایک خواہش تھی ان کی کہ ان کو نظر بد نہ لگ جائے مگر بالکل غلط ہے بلکہ وہ کریل جوان تھے اور دور دراز علاقے سے چونکہ جا رہے تھے ادھر حضرت نے اس لیے کہا کہ ایک ہی دروازے سے کٹھے نہ گزرنا کہیں تم کو وہ ڈاکو نہ سمجھ جی جوان کڑیل جانی والے اور پھر یہ کہ تم مسلح بھی ہوو گے کیونکہ اتنے دور تھا سفر میں بہرحال اپنے ضرورت کا اصلہ وغیرہ بھی ساتھ ہوگا اور کٹھے کڑیل جوان جب ایک دفعہ جائیں گے یک دم جس طرح ڈاکوؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کٹھے جا کے حملہ کرتے ہیں ڈکیٹی کی واردہ کہنا ہونا کہ تمہیں ڈاکو تصور کر کے تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی نہ ہو جائے یہ تھی اصل خواہش ان کے دن مگر اس کے باوجود کہہ دیا کہ اللہ نہیں تو مگر الگ الگ ہو کے دروازے سے بھی داخل ہو وہ تب بھی اگر اللہ تمہیں پھسانا چاہے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کہہ رہا میں آخر کوئی نہ کوئی چیز تو اتنا لاش ہے تو نہیں ہونا جتنا تم سمجھتے یہی سوال آپ ان سے کرے جو کہتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے تو ان سے کہیں تم نے کہاں سے یہ بات لی ہاں جی حافظ ابن رجب اور حافظ ابن قیب ہم تو نقال آتی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تب رجبی آ اس میں تو حافظ ابن رجب نے لکھا ہے اور اس الحکمیہ اس کے اندر حضرت ابن قیم نے لکھا ہے اچھا ولما دخل اللہ یوسف آوا الحو اور جب کہ داخل ہوئے اوپر یوسف کے ٹکان نہ دیا اس نے اپنے پاس اپنے بھائی کو بن یامین کو اور آہستہ کہنے لگا اس کے کان میں اخوکا کا او میں تیرا بھائی ہوں فلا تب تش بما کانو یا ملون اب تصف نہ کرنا بس اس کے کہ وہ جو کچھ کام کیا کرتے تھے صبر و تحمل سے رہنا میں تیرا بھائی ہوں سامان تیار کر دیا ان کو ڈال دیا وہ وہ پیالہ اور وہ ٹوپا جس کے ساتھ وہ غلے کو ماپ کر کے دیتے تھے اپنے بھائی والے اس بورے کے اندر فی رقی ہے اس کے اندر ڈال دیا سما اجانا معذن اس کے بعد جب وہ چل پڑے تو چلنے کے بعد پیچھے سے ایک منادی کرنے والے نے منادی کی ات ہل ایرو او لشکر والو ان کو مل سارے تم چوری کرنے والے ہو چوری کر کے جا رہے ہو قالو کالو اکبل وہ بولے اس حال میں کہ پیچھے کو مر کر انہوں نے دیکھا اور پہ کہنے لگے ماضا تفق کیا چیز تم نے گم کی ہے کالو نفک دوسوا المل کے اور میاں ہم نے بادشاہ کا جو ٹوپا ہے نا وہ من من کر دینے والا اور ماف کر کے دینے کے لیے جو ٹوپا اور پیمانہ ہے بادشاہ کا شاہی پیمانہ میاں نف کے دو ہم گم کر چکے ہیں ول منجاب ہی اور جو بندہ بھی وہ لے آئے گا نا اس ٹوپے کو ہیمل بیر ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ اس کو مفت بھی دیں گے وہ انا بہی ذہیم اور میں ذمہ دار ہوں اس بات کو تو کہنے لگے تقد علم تم خدا کی قسم ہے تاکیق تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے تو نہیں آئے یہاں علاقے میں کہ زمین میں فساد مچائیں اور نہ ہی ہمارا چوری کرنے کا پیشہ ہے کالو فما جزا ہو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اگر چور نہیں ہو تو بتاؤ کیا جزا ہوگی اس بندے کی اگر تم جھوٹے نکل جاؤ تو اگر تمہارے میں سے کسی کے سامان سے وہ نکل جائے تو پھر سزا تم خود مقرر کرو اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ جو اس وقت ریان ابن ولید تھا اس بادشاہ کی جو قانون پیچھے سے چلا آ رہا تھا اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے اس کے قانون میں یہ سزا نہیں تھی جو سزا وہ خود تجویز کر رہے ہیں اس لیے قانون سے مساد نہ آنے کی وجہ کے لیے انہوں نے خود اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تم خود تجویز کرو ماں جزاؤ ان کو تم کا زبی کالا جزا جدا فی الحال ہی جذا ہوں ہمارے ایک طرف جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ چور جس کے سامان سے وہ پیالہ مل گیا وہی اس کے بدلے اس کو رکھ لیا جائے گا بس اور کوئی چٹی وٹی کوئی نہیں ہے. اس کا اپنا وجود وہیں رہ جائے گا کزال کا نجز اور یوسف علیہ اسلام کو پتہ تھا کہ ہمارے پچھلے کنان کے علاقے میں سزا ایسی ہوتی ہے اور ہمارے اگر ان کے سامان سے ہمارا وہ مل بھی جائے تو ہمارا جو قانون چلا رہا ہے یہاں مصر کا اس کے اندر تو اس کو یہاں ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے کوئی چٹی ہوگی یا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ کیا جائے گا اور اپنے علاقے کے قانون کا پتا تھا اس لیے بھائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا جزا سزا ہوگی اس آدمی کی جس کے سامان سے ہمارا یہ پیالہ مل جائے انہوں نے کہا بس اس کی سزا یہی ہے کہ خود اس کو رکھ لیا جائے گا ہماری طرف قانون بھی اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا ماشاءاللہ ہم چاہتے بھی یہی تھے کزا کرنا جیسے ظالمین یوں ہی ہماری طرف جو ہے تو وہ بدلہ دیا کرتے ہیں چوروں کو یہ اس کے بھائی خود کہہ رہے ہیں اسلام کے ہمارے علاقے میں قانون یہی ہے پس شروع کیا ان کے برتنوں سے پہلے اپنے بھائی کے برتن سے اس کے بعد نکال کے لے آئے اخیر میں اس کے بھائی کے برتن سے وہ تنگے جو بھرے ہوئے تھے یا بوریاں یا گوڑیاں تھیں اس سے وہ پیالہ لے کے آئے کزال کدنال یوسف یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ چال سکھائی تھی یوسف کو مکان الخا خا فی دین الملک ورنہ نہیں وہ تھا کہ پکڑ سکتا اپنے بھائی کو بیچ قانون بادشاہ کے فی دین الملک کے بادشاہ کا قانون جو تھا پیچھے سے چلا آ رہا اس کے لحاظ سے یہ نہیں لے سکتا تھا اللہ اے یشا اللہ بجز اس کے کہ اللہ چاہے چنانچہ اس اللہ نے قانونی فیصلہ کی نوبت نہ آنے دی خود ان سے سزا تجویز کرائی تاکہ حکومت بھی مزاحم نہ ہو اور حضرت صاحب پہ بھی الزام واقعہ نہ فو درجات من نشا ہم بلند کیا کرتے ہیں علمی غیر علمی ہر طور کے لحاظ سے مرتبے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں وفو ککلزی علم علیم ہر اہل علم پہ اونچا ہے سب سے بڑا علیم وہی اللہ کریم کی ذات ہے کالو ای یسرت اس وقت بول پڑے کہنے لگے اچھا اچھا سا ہم تو جا رہے ہیں یہ چور ہے یہ آپ کے پاس رہے گا ہمارا قانون بھی اسی طرح ہے ہم نے وعدہ بھی اسی طرح کیا تھا مگر ایک بات سن لے بادشاہ اگر اس نے یہ چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی <تصفح> اس کو بھی عادت تھی فقط سرا کا نفس ہی اپنے اندر ہی اندر پی گیا غصہ ولم میں یوب اور نہ ظاہر کیا اس کو ان کے لیے اور دل میں کہا انتم شرم مکان یار بہت بری جگہ پہ تم کھڑے ہو یعنی اس لحاظ سے بری ہے کہ میں اس کی سزا تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ میرے مہمان کی شکل میں یہاں آئے ہوئے ہو اس لحاظ سے شرم مکانن کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا اس لیے بہت برے مکان پہ کھڑے ایک معنی دوسرا معنی آن تم شرم مکان بڑے برے مرتبے کے لوگ ہو تمہارا مرتبہ کو اچھا نہیں ہے برے رتبے کے لوگ ہو تم یہ مکان مکنت سے ہوگا بما عالمات اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بیان کر رہے اس کہنے لگے اے عزیز اس کا باپ بڈھا ہے بیچارا فخوز عہد نا مکان ہوڑے جڑے چوری کیے تھے جھوٹ سے بولے ہاں جی اس کا باپ ہے بڑا بھایا مکان ہو اگر یوسف علیہ السلام کے اندر چوری کرنے کی عادت ہوتی تو زلیخہ کبھی بچ کے نہ جاتی جاتی وہی تو چوری ہے نا اور اسی تو شہادت خود دے رہی کہ فستا سم پورا زور لگا کے پورا ٹل لگائے یوسف کا ایک ایک بال بال تک وہ مجھ سے بچ گیا اگر چور ہوتا اب زلی کے پلے تو کوئی نہ رہتے رہتی رہتی کچھ نہیں کچھ نہ رہتا سب بکواس ہیں کہ رومال چوری کیا تھا یہ کیا تھا بکواس کیا اللہ لانت کرے ایسے لوگوں پر جو پاک نفوس پر بھی اس قسم کی باتیں الاپتے ہیں ہاں جی فخوز آدنا مکان ہو پس پکڑ لے ہم میں سے اس کی جگہ کسی کو ان کمن الموسن آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں مہربانی کرو اگر اس کے بغیر ہم واپس گئے تو ہماری خیر نہیں ہے کالا ماض اللہ معذ اللہ پہ بھی رٹا لگا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا ادھر اس وقت بھی کہا تھا کالا معاذ اللہ اب بھی یہاں ماض اللہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ کے ہم پکڑے سوائے اس کے جس نے پایا ہم نے سامان اپنا اس کے پاس اگر ہم ایسا کریں اناض اللہ ظالمون ہم تو نا انصاف ہوں گے پھر توبہ توبہ تو خالص بس جب مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے الگ ہو گئے سرگوشی کرنے کے لیے آپس میں کہنے لگے اب بھائی صاحب کیا ہوگا اب تو بابا جی جائیں گے تو ڈانگوں کے ساتھ سوٹے کے ساتھ ہمارا سیر پھاڑ دے گا ہے کہ وہی کر کے آئے ہو نا جس طرح تم نے پہلے میرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا اب کیا کریں کالا کبھی روم یہودا کہنے لگا ابا کم کدا خدا من اللہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تاکید پکڑا تھا تم پہ وعدہ اللہ, کی اللہ کے نام کا من قبل فر تم فی یوز وہ بھی تو تم جانتے ہو جو تم نے زیادتی کی تھی یوسف علیہ اسلام کے حق میں فلاں ابر حل میں تو ہمیشہ ہی رہوں گا یہاں اسی علاقے میں تاکہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا کوئی اللہ ہی میں فیصلہ کر دے یعنی مار دے مجھے ورنہ میں جیتے جی اپنے باپ کے متھے نہیں لگ سکتا وہ, خیر وہ بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے ار جرا ابھی لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف اس کو کہنا او بابا جی ان نب نق سرک تیرے بیٹے نے چوری کر دی ہے بما شہدنا اللہ بما المنا ہم تو نئی گواہی دیتے مگر اسے چیز کی جو کچھ ہم جانتے ہیں مما کنہ غب حافظ اور نئی ایم غیب پہ کنٹرول کرنے والے وس ال کریتلتی پوچھ لے بستی والوں سے وس ال اے اہل کریا پوچھ لے اور جس طرح نا امبط اللہ الربی ام مجازی طور پہ وسلقری پوچھ لے ان وسطی والوں سے جو تھے ہم بیچ ان کے والغیر اور اس قافلے سے بھی پوچھ لے جو قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں اکبل نافیہ ہم آئے ہیں قافلے کے ساتھ و او اور ہم بالکل ہی سچے ہیں قال بل سولت لكم منفسكم امرا تو حضرت یعقوب نے فرمایا او نہیں نہیں بلکہ جوڑ لیا ہے تمہارے لیے ایک منصوبہ تمہاری جانوں نے فصبر جميع میں صبر کروں گا اصل لا یعنی بہن جميعا اب بھی امید ہے کہ پہ نہیں بہم جمیا امید ہے کہ لے آئے گا میرے پاس اللہ تمام کے تمام کو انلی ملحکین مو دوسری طرف پھیر کے چل پڑے یا کو السلام اسلام اور یہ کہہ رہے تھے یا صفا اللہ یوسف ائے افسوس یوسف پہ وب عزت اے من الس میں سفید ہو گئی تھی ان کی دونوں آنکھیں اس غم کی وجہ سے فہوا و قزیم پس وہ بالکل ایک مٹھی بھر ہو گیا تھا قزیم کاسو گھٹ جانا کلوز ہو جانا کالو تلائے یوسف کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہمیشہ ہی رہ گیا تو یاد کرتا یوسف کو حتہ کے تکو نہ ہرزن تجھے کہیں ہڈیوں میں بیماری نہ لگ جائے ہرز کی بیماری لگ جائے گی اور تکو نا میں نل یا اچانک یوس یوسف کر رہا ہوگا اور تیری جند ہوا ہو جائے گی کہیں فوت نہ ہو جائے تو عالما اشکو بسی و حزنی اللہ کہنے لگے یار میری درخواست تو ہے اشکو میں شکوا کرتا ہوں بسی اپنے حال کا اپنے غم کا اللہ کی طرف اور میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ اس کو خواب آیا تھا اور اس خواب کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بچہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اللہ اس کو نبوت نہ دے دے اچھا تو پھر روتے کیوں ہو روتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے میرے ساتھ ملاقات کرنے کی اللہ اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا روتا تو اس لیے ہوں ہجران کی وجہ سے روتا ہوں ورنہ اس کے مر جانے کی وجہ سے نہیں روتا مجھے یقین ہے کہ جو اس کا خواب تھا اس خواب کا یہ ہے کہ جب تک اللہ اس کو نبوت نہ دے اس وقت تک وہ مر نہیں سکتا یہ مانا ہے عالم و من اللہ ہے مالا تالم کا یا بنی یزاب او میرے بیٹے جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی بلا تیسو مر روہلا نہ مایوس ہو جاؤ اللہ کی اس مہربانی سے کیونکہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی مہربانی سے مگر وہی قوم جو بالکل کافر ہوتے ہیں لا یس مر رہا اللہ قومل وہی لا اللہ اللہ کا مانا آ گیا نا لا الہ اللہ کا مناز علم داخلو ال کالو یازیز ہو بس جب کے داخل ہو گئے اپنے اس کے اوپر تو کالو یا سلامت مسانا پہنچ گیا ہے ہم کو ہمارے گھر والوں کو بڑا عظیم دکھ وجے نا بے بزاطن مزاتن اور لے آئے ہم یہ اپنی پونجی مز جاتیا قسم ہے اس لیے اعتراض نہ کرنا پورا پورا دے ہمارے لیے وہ غلہ اور کچھ زائد بھی دے دے مفسی سبھی اللہ صدقہ کر دے ہم پر ان اللہ المتصدقین کیونکہ اللہ خوب بدلہ دیتا ہے حق واجب ما واجب الادا سے زائد دینے والوں کو قال حل علم تم اس وقت کا یوسف علیہ السلام نے اچھا یہ بتاؤ ال عالم تم با فال تم بے کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اور جس وقت تم احوال واقعی کے نتائج سے بالکل جاہل تھے نتائج پر تمہاری نہیں تھی فوری طور پر تو تم نے اسباب بنا لیے تھے مگر انجام کار کا تمہیں پتہ نہیں تھا تم جاہل تھے اس وقت غور سے کرنے لگے آن یوسف کیا تو یوسف ہے کہا یوسف انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بن یامین یعنی اللہ علیہ تاکہ کسان کر دیا اللہ نے ہم پہ اور قانون یہ ہے کہ جو شخص بچ بچ کے زندگی گزارے نہ شرک کرے نہ مشرکوں سے تعلق رکھے نہ شکوک شک و شبہات کے پیچھے چلے جو اس طرح بچ بچ کے زندگی گزارے وہ یس در تکلیفیں آئیں تو اپنے آپ کو تھام کے رکھے فَإِنَّ اللَّهَ لَا اللہ اجرل الْمُحْسِنِينَ ایسے جو مخلص محسن ہوتے ہیں اللہ ان کی مزدوری ظاہر نہیں کرتا کالو تلّہ ہے اس وقت کہنے لگے قسم ہے اللہ کی پھر ڈبل کسم ہے آ سارا کل بڑا اونچا رتبہ دیا ہے اللہ نے تجھ کو ہمارے اوپر اور ہم مانتے ہیں ان کو نال خاتے یقینی بات ہے سارا قصور ہمارا ہی تھا اس وقت کہ تصری بال کو ملی ماں نہیں کوئی زیادتی آج کے دن تمہارے اوپر یار یغفر اللہ اللہ اللہ تمہیں معاف کر دے بابا ارحم الرحمی اس حبوبِ کمیسی لے جاؤ میرے کمیز کو یہ کمیز ہے ڈال دو جا کے میرے باپ کے چہرے پر انشاء اللہ یعت آئے گا وہ دونوں آنکھوں کے ساتھ یہ اہلکم پھر آ جاؤ میرے پاس لے آؤ اپنے تمام اہل و ایال کو سب کے سب اب ساتواں حال آگے وما فصل تل جبکہ جدا ہو گیا کافلا اس وقت کہنے لگا باپ ان کا او یار انی لاجری ہے یوسف میں تو آج پارا ہوں خوشبو یوسف کی لولا لان تو فن دول اگر تم مجھے تان تشنی نہ کرو تو فن دون مذاق نہ کرو تو بات سچی یہ ہے کہ آج میں اچانک کی یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں وہ کہنے لگے تل ان کلفی کل قدیم اللہ کی قسم ہے ابا جی تو صرف اچھا جی کہنے لگے اللہ کی قسم ہے تحقیق تو وہ پرانی بھول میں ہے ابا جی ابھی تک تجھے وہ یوسف یوسف کی بات ہے پرانی بھول ہے فلما انجا البشیرو پس جب کے آ پہنچا وہ خوشخبری لانے والا بندہ الکاح اللہ وجہ ڈال دیا اس کرتے کو اس کے چہرے پہ فرتد بشیرا پھر واپس آ گئے وہ آنکھوں والے ہو کے کالا کم اس وقت کہنے لگے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو انی آلم من اللہ مالا تالم کالو یا ابانا کہنے لگے اے باپ ہمارے استغفر تک پھرلنا سنو بنا معافی مانگ ہمارے گناہوں کی ہم واقعی خطا کار تھے کہنے لگے صفاست تک ربی میں تھوڑا ٹھہر جاؤ بڑے حوصلے کے ساتھ استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے انگفور الرحیم حلما دخل یوزا پس جب کے داخل ہوئے اوپر یوسف کے آئی ہی آبا بھائی دیا اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اللہف نشر الغیر المرتب نشر مرتب ترتیب کے ساتھ نہیں یہ غیر مرتب طور پہ جملے ہیں فلم یوسف آو ال کالا اور کہا حضرت یوسف نے کس وقت جب مصر میں داخل ہو چکے تھے مصرا ان شاء اللہ آمنی یہ نہیں کہ مصر سے باہر آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام اور باہر سے آ کے انہوں نے کہا اب چلو مصر میں انشاءاللہ شاء اللہ نہ جب داخل ہو گئے مصر شہر میں کالا دلوم مصرا ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے جا رہے تھے اور وہ ساتھ ساتھ چل بھی رہے تھے ان شاء اللہ عام اللہ بے خوف ہو کے چلو و رفا بل اور اٹھایا اپنے ودین کو تخت پر وہ خرو لو سجدن حالاں وہ گر چکے تھے اس کے لیے پہلے ہی سجدے کے اندر پہلے ہی یہ نہیں ہے بعد نے لکھا ہے نا کہ تخت پر جب ان کو بٹھایا تو اس وقت انہوں نے سجدہ بھی کر دیا یہ غلط بات ہے اس لیے میں نے کہا کہ بے ترتیب ہے نا جملے ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا صرف واقعہ میں نہ سو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وخرو واؤ حال ہی آئے گر چکے تھے پہلے ہی اس کے لیے سجدے کی حالت میں سجدہ پہلے کیا تھا بعد میں جب آئے تسلی دیتے ہوئے اپنے تخت پہ ان کو بٹھایا اس وقت کہنے لگے کالیا آبت حاضل او باپ جی یہ حقیقت ہے میرے خواب کی جو پہلے آیا تھا مجھے تاقیق بنا دی اللہ نے اس خواب کو میرے رب نے ہاکسا چکا وقت آسن ابھی اور میرے ساتھ بڑا احسان کیا اللہ نے جبکہ نکالا مجھ کو قید سے وجاب کو میں البدی اور لے آیا تم کو اس جنگل کے کنارے سے ماد انگا شیتان بعد اس کے جٹکا لگا دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان او اما جن کا شیطان ان ربی لطیف المایشا میرا رب بہت لطیف ہے یعنی خفیہ خفیہ کام کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے انکیم اللہ کی طرح متوجہ تاکیق دیا تعے مجھے بادشاہی سکھا دیا مجھے حقیقت خوابوں کی منتظ حقیقت باتوں کی فاتر سماوات و اور نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں اور زمینوں کا انتبلی فی دنیا تو ہی میرا متولی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلم الحکنی بس والی پورا کھاتا کر میرا اس حال میں میں سالم تیرے لیے ہو رہا ہوں توفنی مسلمن پورا کھاتا کر مکمل کر میرا کھاتا اس حال میں کہ میں سالے جب آؤں تیرے پاس تو سالے تیرے لیے ہوں وہ الحکنی بھی اور ملا دے مجھے اون بندوں کے ساتھ جو نے کار ہیں اے میرے پیغمبر سی داکت نبوت ذالک من امبا الغیب نوہی الیک فوا كنت لدیم نہ تھا توں اے میرے پیغمبر محمد مصطفی لدیم ان کے پاس جب کے اجمع امرم جب کے وہ اکٹھا کر رہے تھے اجماع کر رہے تھے اپنے منصوبے پر وہ یم اس حال میں کہ وہ ایک تدبیر کر رہے تھے وماں اکثر انا سے مومنین آپ اتنے سچے ہیں مگر اس کے باوجود نہیں ہے اکثر لوگ مالنے والے اگرچہ آپ ہرسی رکھتے ہیں <coughs> آ, حالانکہ آپ نہیں مانگتے ان سے کوئی مزدوری کیونکہ یہ قرآن تو نرا نصیت ہے تمام جہان والوں کے لیے وقا آیت انسماوات کتنے آئے کتنی درجے کی آیات ہیں کتنے معذے ہیں کتنی پریشانیاں آسمانوں زمینوں میں وہ گزرتے ہیں مشرقین مکہ اوپر ان کے اس حال میں کہ ان سے بالکل منہ پھیر کے چلتے ہیں کبھی توجہ بھی نہیں کی انہوں نے کبھی دیکھتے کہ یہ سارے کے سارے جنگل کے جنگل بھرے پڑے ہیں تباہی بربادی سے آخر کیوں ان کو تباہ کیا گیا اکثر باللہ نئی ایمان لے اکثر ان میں سے اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ بالکل پکے مشرے ہوتے ہیں آفا مینتا شم نجاب کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں سے کہ آپ پہنچے ان کے پاس ڈھانک دینے والی اللہ کے عذاب میں سے او تعتیہ مسایہ آ جائے ان کے پاس وہ گھڑی عذاب کی قیامت والی بگ تن اچھا چیت وہ ملا یشورون اس حال میں کہ ان کو شعور بھی کوئی نہ ہو اب تو فرما دے ہاں ارشاد نبوی حاضی سبیلی یہی میرا راستہ ہے کون سا یہ حاضی یہی راستہ جو صورت خود سے ہو کر یوسف کی طرف آ رہا ہے صورت یونس سے چلا تھا نا اے ہاض یونس سے لے کر یہ صورت یوسف تک ہاض یہی میرا راستہ ہے ذرا ذرہ کائنات کے جاننے والا بھی کون ہے اور ذرا ذرا کائنات میں تصرف کرنے والا ہی کون ہے یہی میرا راستہ ہے اللہ میں بلاتا ہوں اللہ اللہ کی طرف کہتا ہوں ذرا ذرہ کائنات کے جانب دان بھی اللہ ذرہ ذرہ کائنات میں تصرف کرنے والا بھی اللہ یہی سڑک جو میری ہے نا یہی یہ صورت یونس سے یوسف تک چلی آ رہی ہے اب موقع آیا تو مجھے اللہ نے فرما دیا موقع یہاں اعلان کر دو تیری سڑک کون سی ہے دن قیامت کے آدمی کہے گا یا لیتن تن تخذ تو مار رسولے سبیلا حاضی سبیلی دن قیامت کے یہی کہے گا معلوم ہوا یہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں نا یہ اپنے ہاتھ پہ کاٹ کاٹ کے کھائیں گے کہیں گے یا لئے مار رسول ہے کیوں رسول کا سبیل تو یہ تھا کہ ذرہ ذرہ کائنات کے غائب کا پس پردہ جاننے والا کون ہے ہم نے مردوں کو بھی سمجھا تھا کہ وہ نیچے سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں چلتے ہیں کرتے ہیں اے یوم ظالموں اصل اپنے باملے کتے کی طرح کاٹ, کاٹ کاٹ کے کھائیں گے اپنے آپ کو تو اول نمبر پہ یہی حیاتی ہے کھائیں گے <تصفح> غلط ہے ہاں؟ کیونکہ سبیل جو رسول کا ہے وہ تو یہی ہے کہ غائب دان کون ہے ذرہ ذرہ میں تصرف کرنے والا کون ہے حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا سمجھنے والے وہ تو رہ گئے کتے کے کتے کہیں کے کہ یہاں تو اصل بات یہ ہے نا کہ جو اللہ کے غائب والی صفت میں غائب دانی والی صفت میں جو شریک کرتے ہیں وہ اول نمبر پہ تو یہی لوگ ہیں نا کیوں متلق علم غیب تو وہ پردہ غیر پردہ اس کے لیے عام ہے مگر خاص علم غیب تو وہیں ہوتا ہے جہاں پردہ ہو پسے پردہ دیکھنا یہ تو اصل صفت ہے نا اللہ کریم کی اللہ بصیرت آنا وامانی تب اوپر قرآن کی بصیرت کے میں بھی ہوں وامانی اور وہ بھی ہیں میرے پیچھے چلتے ہیں کیا مانا ادو ادو اے اللہ آنا ادو وما نتبانی میں بھی بلاتا ہوں اور میرے تابے دار بھی بلاتے ہیں آنا اللہ بصیرتن وما نتانی اللہ بصیرتن میری بصیرت بھی قرآن والی اور میرے جو پیچھے چلتے ہیں ان کی بصیرت بھی قرآن والی بس وحان اللہ وما انا من المشر ارزل نام ان قبل کا اللہ رسے بصیرت یہی قرآن ہے پیچھے گزر چکا ہے آزا بسائر <تصفح> <تصفح> یہ روشن اور واضح دلائل جو ہیں یہ قرآن کی صفت ماں ارزل نام ان قبل کا اللہ <تصفح> سوال کا جواب ہے کہ پھر اللہ کے نور سے جدا ہو کر نور آتا تو پھر ہم کہتے واقعی یہ اللہ کا رسول ہے نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو بھی بھیجتے رہے ہیں نوحی علیہ من آل بستیوں میں رہنے والے مردوں میں سے ہم وہی کرتے رہے ہیں ان کی طرف کیا نہیں انہوں نے چل پھر کے دیکھا زمین میں فی نرو کا فن کان آ کے میں پر دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے آئے والدرت خیر الزینت کا حویلی آخرت کی بہترین ان کے لیے جو تقوی اختیار کراجئی کے کے سبیلی کا دعوی کرا کے بعد میں تنویر کے طور پر نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے تشدح کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ذکر آ گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا جو راستہ ہے پہلے علیہ السلام بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے مسائب میں گرفتار ہوئے تھے مگر وہ بزدل نہ بنے بودے نہ بنے پودے بھی نہ بنے بودے بھی نہ ہوئے فمستکانو ماں وانو مستقانو آپ بھی دلیری کے ساتھ یہی مسئلہ پہنچاتے رہے ہتہ جس وقت حتہ کہ ازست اثر رسول مایوس ہونے لگے رسول مایوس ہونے لگے واو تفسیریہ ہتہ کے جس وقت مایوس ہونے لگے رسول یعنی وسوسے سے کی حد تک گمان کرنے لگے کے تاقیق کوزے بو کہیں ہمیں غلط کہا گیا تھا ہمیں غلط کہا گیا تھا قد کوزے بو ہے <تصفح> وسوسے کی حد تک یعنی وسوسے کی حد تک گمان کرنے لگے کہ شاید قد کوزبو ہمیں غلط کہا گیا تھا اور وسوسا جو ہے وہ غیر اختیاری چیز ہے لہذا وہ عیب نہیں بنتا ہاں جی قد کوزبو جب یوں وسو کی حد تک ان کے اندر خیال آ رہا تھا تو پہنچ گئی ان کے پاس امداد ہماری فنج یا نشا پس نجات دیا گیا جس کے متعلق ہم نے چاہ بلا یوردوبا سونا قومل مجرمین نہیں واپس لوٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرم پیشاور قوم سے اچھا ایک مانا تو یہی ہے دوسرا حتہ کے جس وقت مایوس ہوئے رسول یہ نہیں گمان کرنے لگے کہ تاکیق ہم سے انہم تاقیق ہم سے کوزے بو ہمارے نفسوں نے جھوٹ کہا تھا ہمارے نفسوں نے جھوٹ بولا تھا کیوں? ہمارے نفسوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ تمہاری امداد جلدی ہو جائے گی مگر ابھی تک امداد آئی کوئی نہیں شاید ہمارے نفوس کا خیال غلط تھا بس یوں ہی خیال کر رہے تھے کہ جا آم نسروں ہماری امداد آ کوزے بو یہ کوزے بو کے فائل دو بن سکتے ہیں نا پہلا مانا کوزیبو غلط کہا گیا تھا غلط شاید کہا گیا تھا جس نے بھی ہمیں کہا تھا کہ جلدی امداد آئے گی اس نے شاید کوزیبو غلط کہا گیا تھا دوسرے معنی کے لحاظ سے انہیں یقین ہو گیا وسو سے حد تک کہ ہمارے نفسوں نے جو خیال کیا تھا کہ ان پہ بلا آئے گی اور تم پہ مصیبت ٹل جائے گی نصرت آئے گی شاید ہمارے نفسوں کی غلطی تھی بس یہ وسوسہ وسا کر کے آ گیا ان کے پاس اللہ کی امداد لقد کا نفی کا سسم ابرت اللہ الباب قسمیہ بات ہے ان لوگوں کے قصوں میں بڑے سبا کریں عبرت ہے دانا لوگوں کے لئے ہاں اور ثابت ہو جاتی ہے یہاں سے ماں کانا دی سن یفترہ نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو گھڑی ہوئی ہو لیکن وہ تو تصدیق ہے آپ سے پہلی کتاب کی اور تفصیل ہے ہر ضروری دین والی چیز کی اور نری ہدایت اور رحمت ہے قومی و منون اس قوم کے لیے جس قوم کے اندر زد و اناد نہیں ہوتی